نحمده و نصليم و على رسوله الكريم أما بعد فأوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أجوه الذين آمنوا كونوا الله كما قال عيسى بن مريم للحبارزين من أنصاره إلى الله صدق الله العليج العظيم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 صلیم علیک شفیعین جمعین اس وقت قرآن کریم کی صف کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا میں شرف حاصل کیا اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے یا الذین منو اے وہ لوگوں کے جو ایمان لائے پون انصار اللہ ہو جاؤ تم اللہ کے دین کے مددگار کما قال عی صبن مریم جیسا کہ حضرت عیسیٰ مریم کے بیٹے علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے حواریوں سے من انسواری اللہ کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے دین کی طرف اس آیت سے یہ ثابت ہوا اور یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کہ جس سے مدد طلب کی جاتی ہے جو غنی ہے جو قوی ہے وہ اہل ایمان سے یہ فرما رہا ہے اہل ایمان کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم مددگار ہو جاؤ اللہ کے دین کے کون انصار اللہ اللہ کے مددگار ہو جاؤ یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو تو اللہ رب العزت کے جو ناصر ہے جو مدد فرمانے والا ہے وہ خود یہ حکم دے رہا ہے کہ تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی مدد نہیں کر سکتا تھا کوئی بھی یہ نہیں کہتا نہ یہ سوچا جا سکتا لیکن اس کے باوجود اپنے بندوں کو یہ حکم دینا کہ تم اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ یہ بتلانا مقصود تھا اس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اس کی توفیق اور اس کی عطا سے وہ مددگار ہوتے ہیں وہ مدد کرتے ہیں مدد کر سکتے ہیں اسی لیے تو فرمایا کہ کونو انصار اللہ اگر اللہ کے بندے اہل ایمان وہ مدد نہیں کر سکتے تھے اور ان سے مدد طلب کرنا جائز نہیں ہوتا تو ایسا ارشاد کیوں ہوتا اسے پتہ چلا کہ جب اللہ تبارک بتالا جو غنی ہے جو قوی و ناصر ہے وہ جب اپنے دین کے لیے اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ اس کے دین کے تم مددگار بن جاؤ تو یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ خیر اللہ سے مدد مانگنا جو ہے یہ ناجائز نہیں ہے یہ جائز ہے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے دین کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے اور یہی نہیں بلکہ قرآن کریم میں متعدد جگہ اس بات کو بیان فرمایا ہے سور تحریم میں اٹھائیسویں پارے میں یہ جی ارشاد ہوا فین اللہ هو مولاه وجبریل و صالح المؤمنین والملائکہ تو بعد ذلك صحیح کہ بیشک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مددگار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں اور نیک مومن نیک مسلمان مددگار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کا مددگار ہے والملائکہ اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے نبی کے مددگار فرشتے ہیں تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مددگار اپنے آپ کو بھی قرار دیا فی اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی سرکارِ سرکار عالم کے مولا ہیں مولا کے معنی مددگار کے بھی ہیں اور جبریلا علیہ السلام ہیں اور صالح ہیں وَالْمَلَائِكَةُ علیہ کا ظہیر خصوصی طور پر حضرت جبریر علیہ السلام جو کہ وہ بھی اللہ کے فرشتے ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد پھر عمومی طور پر یہ حکم فرمایا اور یہ بیان فرمایا کہ فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مددگار ہیں تو آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم کی ہر میدان میں مدد فرمائی یہ بالکل ظاہر ہے حضرت جبریل نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بنفس نفیس کتنے مواقع پر اور کتنے محلات میں کتنے میدانوں میں حضرت جبریل نے مدد فرمائی میدان بدر میں مثال کے طور پر اور پھر اہل ایمان نے تو آپ دیکھیں کہ بارہا نبی کریم کی مدد کا مظاہرہ فرمایا جان سے بھی مدد کی مال سے بھی مدد کی اپنے گھر بار سے بھی مدد کی اپنی اولاد کے ذریعے بھی مدد کی تو عیسائی سے بھی پتہ چلا کہ غیر اللہ مددگار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں اور اولیاء ہیں علماء ہیں صلحاء ہیں ملائکہ ہیں یہ اللہ کی عطا سے اور اللہ کی توفیق سے یہ مدد کرتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرنا یہ شرک نہیں ہے اور یہ بدعت نہیں ہے قرآن و احادیث اور بزرگان دین کے حوالے سے یہ عمر ثابت ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے سکندر ذلقرنین کا واقعہ بھی اس امر پر شاہد ہے حضرت سکندر ذلقرن ان کا قول پرانے کریم میں منقول ہوا انہوں نے فرمایا اعینونی بے کہ میری مدد کرو میری اعانت کرو قوت کے ساتھ حضرت سکندرز القن یہ فرما رہے ہیں لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں آئین کہ اے لوگوں اس آئینی دیوار کے بنانے میں جو انہوں نے قائم کی تھی جس میں یاجوج و ماجوج کا بھی تذکرہ ہوا ہے سورہ کہف کے اندر اس موقع پر آپ نے یہ لوگوں سے مدد طلب کی اس سے بھی پتہ چلا کہ اللہ کے خیر سے مدد طلب کرنا شر و ناجائز نہیں ہے اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور مقام پر ارشاد ہوا یا الذین استعینوا صبری وسلا کہ اے اہل ایمان مدد چاہو اعانت طلب کرو صبر اور نماز کے وسیلے سے صبر اور نماز کے ذریعے سے تو صبر اور نماز یہ بھی تو غیر اللہ ہے یہ سارے بیانات پرانے کریم میں یہ سارے آیتیں پرانے کریم میں موجود ہیں لیکن ایمان کے جو انفے ہیں ان کو یہ آیتیں نہیں نظر آتی ان کو وہی آیتیں نظر آتی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کا رد کیا ہے کفار کی مذمت کی ہے وہ کفار جو اپنے بتوں کو مددگار تصور کرتے اور ان سے مدد مانگتے تھے ان کے رد میں جو آیتیں نازل فرمائی ہیں وہ آیات یہ بد اللہ کے انبیاء اور اللہ کے اولیاء پر فٹ کرتے ہیں یہ تحریف یہ یہودیوں کا طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی تورات میں اور نسارا اور عیسائیوں نے اپنی انجیل میں اس طرح کی تحریف کی ہوئی ہیں تو اس دور میں یہ طبقہ اس طرح سے جو ہے بتوں کی مذمت میں اور کفار کے رد میں جو آیات ہیں ان آیات کو پڑھ پڑھ کر سادہ لو مسلمانوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں اور آپ دیکھیے ایک اور مقام پر اللہ تبارک نے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا من کلین کہ اے غیب کی خبریں دینے والے حسب و تمہیں اللہ کافی ہے اسی پر اکتفا نہیں ہوا مانیل میننگ اور تمہیں وہ کافی ہیں جو تمہاری پیروی کرتے ہیں اہل ایمان میں سے یعنی اہل ایمان کے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں آپ کی فرمانی کرتے آپ کی جو ہے وہ ادا و فرما برداری کرتے ہیں آپ کی باتوں کو وہ مانتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں وہ بھی آپ کو کافی ہیں تو آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں کتنے واضح طور پر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تمہیں کافی ہے اور اہل ایمان جو آپ کی پیروی کرتے وہ تمہیں کافی ہیں اللہ اور اہل ایمان تمہارے لیے مددگار ہیں ان کے ہوتے ہوئے تمہیں جو کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ان تن سر ہوا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے جن سرخ تو اللہ اللہ تمہاری مدد کرے گا دیکھیے کہ اللہ تبارک روز می تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا تھا